اب تیرویں پارے کے بارہویں رقو میں ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیم و سلاد وسلام بشر ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک کا و تعالی ان پر کرم فرماتا ہے اور انہیں اس طرح تخلیق فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے معصوم ہوتے ہیں مظاہر دیکھنے میں ان کی صورت بشر جیسی ہے مگر اللہ تعالیٰ انہیں مقام مرتبہ طاقت و قوت وہ عطا فرماتا ہے کہ وہ ساری بشریت سے بھی بلند و بالا ہوتے ہیں وہ افضل البشر ہوتے ہیں خیر البشر ہوتے ہیں ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے تو اکثر ایسا ہوا کہ کافروں نے انبیاء کے ظاہری جسم کو دیکھا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں ان کے دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں تو پھر یہ ہمارے جیسے ہوئے انہوں نے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھا تو جگہ جگہ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ وہ دیکھنے میں بشریت میں تو ایک جیسے ہیں مگر مقام و مرتبے اور طاقت و قوت کے اعتبار سے تمہیں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے تو وہ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں تو انہیں جبریل نظر آتے ہیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی یہ اللہ کے کلام کو سن لیتے ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں ہم کیوں نہیں سنتے تو انہوں نے نبی کے برابر اپنے آپ کو سمجھا اور جو اپنے جیسا بشر نبی کو سمجھے یہ گمراہی ہے اسی گمراہی کی وجہ سے کافر ایمان لانے سے محروم رہے پھر دوسرا یہ اعتراض کرتے کہ یہ کیسے رسول ہیں کیسے نبی ہیں کہ انہوں نے نکاح بھی کیا ان کی اولاد بھی ہے دنیاوی معاملات بھی وہ حل کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ بھی نکاح بھی انہوں نے فرمائے ہیں دنیاوی معاملات بھی حل کیے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اور رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے ہمارے لیے سیمپل ہوتی ہے ہمارے لیے مثال ہوتی ہے تاکہ ہم اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اگر وہ نکاح نہ کریں اگر وہ دنیاوی معاملات کو حل نہ کریں وہ بزنس نہ کریں وہ نہ کھائیں نہ پئیں نہ سوئیں تو آپ بتائیے کھانے کے لیے پینے کے لیے سونے کے لیے نکاح کے معاملات کے لیے گھر بار چلانے کے لیے بزنس کرنے کے لیے ہم کہاں سے رہنمائی حاصل کریں گے لقد کان لکمفی رسول اللہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی تمہارے لیے ایک مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا اور لوگوں کے لیے مثال بن کر دکھایا بھی جیسے اس کی ایک مشہور مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دن سے بھوکے ہیں یہ تین دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا تو بھوک کے آثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں پیٹ پر آپ نے تین پتھر باندھے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے لیے مثال ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں تمہیں دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بخاری علیہ الرحمٰ لکھتے ہیں کہ آپ سومی وشال رکھتے سومی مثال کے معنی یہ ہیں کہ نہ شہری کرتے نہ افطار کرتے مسلسل روزے رکھتے دو دو مہینے تین تین مہینے تک اور آپ پر کوئی بھوک کے آسار نہ ہوتے وہ مثال کے لیے نہیں وہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے مثال تو وہ ہے کہ تین دن کی بھوک ہے تو پیٹ پر پتھر ہے یہ ہمارے لیے مثال ہے اور کوئی اپنے جیسا بشر نہ سمجھے ان کے مقام و مرتبے اور ان کی طاقت اپنی طاقت کا اظہار آپ نے اس طرح کیا کہ تین تین مہینے کے روزے اب صحابہ کرام کی عادت کریمہ کہ جو حضور کرتے وہ ان کی ادا کو ادا کرتے صحابہ کرام نے جب اطلاع ملی کہ حضور دو مہینے سے روزے سے ہیں ڈھائی مہینے سے روزے سے ہیں تو صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی چار پانچ دن ہوئے نہ شہری کیا نہ افطار کیا مسلسل اب ہوتا یہ کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو کبھی کوئی صحابی دائیں طرف گر جاتے اور بے ہوش ہو جاتے کبھی کوئی بائیں طرف گر کے بے ہوش ہو جاتے جب مسجد نبوی شریف میں آتے تو حالت یہ ہوتی کہ دیوار کے سہارے سہارے وہ چلتے پھر بھی گر جاتے غشی تاری ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حال کیوں ہو گیا ہے یہ حال کیسے ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں آپ دو مہینے سے ڈھائی مہینے سے روزے سے ہیں تو ہم نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کی نہ شہری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں تو تین چار دن میں ہماری یہ حالت ہو گئی تو آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون میرے برابر ہے تم میں سے کون میرے مثل ہے امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون میرے برابر ہے یعنی کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے میرے مثل تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب پلاتا ہے یہ طاقت کا اظہار تھا اور وہ جو کیفیات تھی کہ بھوک کے آسار چہرے پر ظاہر ہوئے آپ بظاہر کمزور نظر آنے لگے پیٹ پر پتھر ہیں یہ لوگوں کے لیے مثال تھی کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں دین پر ثابت قدم تمہیں رہنا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحما فوز کبیر میں لکھتے ہیں کہ کافروں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام نے جو مثال کے لیے ایک عام بشر جیسی زندگی گزار کر پیش کر کے دکھائی انہوں نے یہ سمجھا کہ انبیاء کی اتنی ہی طاقت ہے وہ انبیاء کی طاقت و قدرت کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ان کی طاقتیں تو بہت ہیں یہ تو ایک مثال کے طور پر ایک عام بشر کی طرح وہ زندگی گزار کے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے تمہیں کاروبار ایسے کرنا ہے کھانا ایسے ہے پینا ایسے ہے سونا ایسے ہے تمہیں گھریلو زندگی ایسے گزارنی ہے فرمایا والا بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو بھیجا اجالم ازوا جاؤ وزیا <وَذُبِّيَّة> ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی رکھی اور اولاد بھی رکھی وہ صاحب اولاد بھی تھے اور انہوں نے نکاح بھی کیے وما کان ال رسول اتن اللہ اور جہاں تک ان کافروں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ہم نشانی اور معجزہ مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی طاقتیں ہیں اختیار ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کا فرمان ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں فرمایا رسول نشانی بی عزن اللہ, اللہ کے اذن کے ساتھ ہی لاتے ہیں جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسا وہ نشانی اور معذرے کا اظہار کرتے ہیں کل اجلن کتاب ہر موت کے لیے لکھا ہوا ہے یعنی ہر ایک ہی موت کا وقت مقرر ہے یم اللہ ما یشاہ یم خلاہ اللہ تعالی مٹا دیتا ہے ما یشاہ جو وہ چاہتا ہے یوسبت اور وہ جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اس کی مراد میں کئی اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جب بندہ توبہ نہیں کرتا گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کے لیے جہنم ہوتی ہے لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اس کے جتنے گنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس سے مراد تقدیر کے فیصلے بھی ہیں اللہ تعالیٰ جو تقدیر کا فیصلہ فرمانا چاہے فرماتا ہے اور جس تقدیر کے فیصلے کو چینج فرمانا چاہے تبدیل کرنا چاہے تبدیل فرما دیتا ہے وہ عند ام کتاب اور اللہ ہی کے پاس لوہے محفوظ ہے امانوری یعدل ندی نئی دم اور بے شک جس عذاب کا وعدہ ہم ان کافروں سے کر رہے ہیں ہم چاہیں تو وہ عذاب محبوب آپ کو دکھا دیں مراد یہ کہ آپ کے وسال سے پہلے ان کافروں پر یہ عذاب آ جائے او نہ توفا یعنی ہم آپ کو اپنے قرب میں بلا لیں یعنی آپ کا وصال ہو جائے اس کے بعد ان کافروں پر عذاب آئے دونوں صورتوں پر ہم قادر ہیں کافر ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے بس ہیں بلکہ یہ دھیل یہ ہماری رحمت ہے فن نما علیہ کل <الْبَلَغ> آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے وہ علیہ الحساب اور حساب لینا یہ ہم پر ہے ہم ان کافروں کا حساب لیں گے اولم یو کیا ان کافروں نے نہ دیکھا انا نہ تل اردا نسوا من اطافی کہ ہم ان کی آبادیوں کو زمین کے چاروں طرف سے گھٹا رہے ہیں یعنی اسلام پھیل رہا ہے کفار مسلمان ہو رہے ہیں اس طرح کافروں کی آبادیاں گھٹ رہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی ابتدا میں چار افراد ایمان لائے باقی سب کافر تھے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور کافروں کی تعداد وہ گھٹتی گئی اس طرح کہ کافر مسلمان ہوتے گئے لاہ یشکم اور اللہ تعالی فیصلہ فرماتا ہے لام و عقیبہ اس کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا وہ ہوا سریولساب اور وہی جلد حساب لینے والا ہے وہ قد مکر اللہ قبل اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا فلی اللہ مکر اور ساری خفیہ تدبیر اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ جو خفیہ تدبیر فرماتا ہے کافروں کی نظر اس خفیہ تدبیر کے انجام پر نہیں ہے مثال کے طور پر ہم یہ مثال اس موجودہ دور میں دے سکتے ہیں کہ روس نے اسلامی ریاستوں پر قبضہ کیا اور کہتے یہ ہیں کہ سترہ اسلامی ریاستوں پر قبضہ کر لیا اب روس کے ٹکڑے ہوئے تو کئی اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں یہ دنیا کی سپر پاور کہلاتا تھا افغانستان پر اس نے حملہ کیا اور اس کا ذہن یہ تھا کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان پر حملہ کر لوں گا اس طرح سمندر تک میری رسائی ہو جائے گی اور پوری دنیا میں میں لوتا سپر پاور بن جاؤں گا لیکن جب وہاں گیا تو اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے وہ نہیں جانتا تھا نہ صرف افغانستان سے اسے پسپہ ہونا پڑا بلکہ اسے ان اسلامی ریاستوں کو بھی آزاد کرنا پڑا جسے اس نے قید کیا تھا اور اس کی قوتیں ٹوٹ گئیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کو ہم نہیں جانتے اور نہ یہ کافر جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما ہے یہ بات یاد رکھے جب ہم کافروں کی مذمت کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری دشمنان اسلام ہے ہاں ایسے کافر جو ہیں کافر لیکن اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہم یہ خیال کریں کہ انہیں بم سے اڑا دیں یا ان پر حملے کریں یہ شریک طور پہ جائز نہیں کسی کے چرچ پر یا کسی مندر پر حملہ کرنا یا چلتے ہوئے عیسائیوں کو اڑا دینا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کیونکہ ہر عیسائی ہر ہندو ہر یہودی اسلام کا دشمن نہیں ہے جو اسلام کا دشمن ہے خصوصاً دشمنان اسلام کی افواج وہ ہماری مراد ہے کئی ایسے عیسائی یہودی ہندو ہیں کہ جن پر اگر تبلیغ دین کی جائے اور محنت کی جائے تو وہ اسلام قبول کر بھی سکتے ہیں اور اب الحمد یورپ میں اور امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ وہ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے انہوں نے جتنا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی اتنا ہی لوگوں میں ایک جس تجو پیدا ہوئی اور آج یورپ کے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں اور الحمد بڑی تیزی کے ساتھ یورپ میں امریکہ میں خصوصاً ان ممالک میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اخبارات میں شائع کی گئی ان ممالک میں کہتے ہیں اسلام کے بڑھنے کی شرح تین سے چار گنا تک وہ ترقی کر گئی یا علم تقسیب کل نفس اللہ تبارک کا تعالی جانتا ہے ہر جان جو کماتی ہے جو نیکی کرتی ہے جو گناہ کرتی ہے وہ سیاح لم القفارو اور انکریب کافر جان لیں گے لیمن اقبتار کس کے لیے تباہی کا گھر ہے کس کے لیے برا انجام ہے وہ یقول الدین کفر سلا اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں نعود بلّاہ مزالک آپ کو نہیں بھیجا گیا قل اے محبوب آپ فرمائیے کفا باللہ شہید بینی وبینکم میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے ومن عند و علم الکتاب اور وہ لوگ بھی گواہی کے لیے کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی توریت انجیر زبور کے جاننے والے منصف مزاج کہ جو سچی بات بتاتے ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ یہ نبی آخر الزماں سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سور رات مکمل ہوئی